نہیں نہیں نہیں ذرا احتیاط سے گفتگو کریں اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا ایسا کون سا زبی ہے اس میں تو بڑے اہتمام سے مسلمان جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر نہیں نہیں یہ کمپٹیشن نہیں یہ تو ہر قصائی بچہ بھی جانتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے میں اللہ اکبر پڑھا جائے ٹھیک ہے نا اب چند مسائل میں ہمارے امام امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جانور حلال جبھی ہوگا جب جانور کو لٹا کر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کی چار رگیں گردن کی کاٹی جائیں یا کم سے کم تین کٹ جائیں اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ تین یا چار رگیں کٹ جائیں تو جانور کا جو خون ہے وہ سب کا سب نکل جاتا ہے یہ ہے اور اگر کوئی آدمی جان کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے اور جانور ذبح کر دے تو جانور حرام ہے گوشت نہیں کھا سکتے نہ قربانی ہوگی اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ زاب جانور ذبح کرنے والا اگر تکبیر پڑھنا بھول گیا تو جانور جائز دیکھو سمجھا کوئی ضروری نہیں جانور کو ذبحی کیا جائے تکبیر نہیں پڑی جان کر تو وہ جانور ذبیحہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک حلال ہی نہیں بھولنے کی صورت میں حلال ہوگا لہٰذا جب ہم قربانی کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ قربانی کرنے والا خود چھری پھیرے خود ذبح کرے مگر ہمارے یہاں لوگ ذرا بزدل بھی ہیں بلکہ قربانی کا خون دیکھ کر ان کو چکر آنے لگ جاتی تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں جانور تو یہ عیب نہیں ہوگا اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے قصائی ذبح کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ مسئلہ معلوم ہو یا بتا دیا جائے کہ بھائی دیکھیں بسم اللہ اللہ حقب پڑھا لوگ رسمی طور پر جانور ذبح کرتے وہ چھری پہ ہاتھ رکھ دیتے کہ قصائی ذبح کر رہا ہے انہوں نے چھری پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ان کی طرف سے قربانی ہے تو یہ ہاتھ رکھ اگر اس ہاتھ رکھنے والے نے چھری پر ہاتھ رکھا اور اس نے اکبر تکبیر نہیں پڑھی تب بھی جانور حرام ہو جائے گا ہاں جو جانور کے دم یا اس کے پیر پکڑ کر بیٹھنے والے لوگ ہیں ان پہ تکبیر پڑھنا ضروری نہیں لیکن کوئی اگر قربانی میں چھری کے ساتھ اس کا شریک ہو جائے کہ دونوں اس کو ذبح کر رہے ہیں یہ ہاتھ بھی رکھ دے چھری پر اور کسائی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور جس کی قربانی ہے جس نے ہاتھ رکھا وہ اگر تکبیر نہ پڑے تب بھی جانور حرام ہو جائے احتیاط برتنی چاہیے